محمد کریم ایک دفعہ یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا پروفیسر صاحب آواز آ رہی ہے صاحب آواز آ رہی ہے یہ ایک آدمی تھا داود الاسلام کے زمانے میں اس کا شوق ہوا کہ دنیا کر لے اور مکمل پوکل کر کے جنگلوں میں جا کر بیٹھ طریقہ جائز ہے افضل نہیں ہے جائز ہے اس آدمی کے لیے جس کے ذمہ ہے کوئی معاشرتی ذمہ داریاں نہ ہوں بال بچے نہ ہوں اگر بال بچے ہوں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گیا سدو ہو گئے ہوں یا آج بھی چلا گیا یا بس کھانا پینا کسی کی فکر نہیں کرنی اگر جو غیب سے گا وہ استعمال کرے گا ایک نے عبادت کرتا رہا کچھ نہیں ملا دوسرا دن عبادت کرتا رہا کچھ نہیں ملا تیسرے دن عبادت کرتا رہا کچھ نہیں ملا مسالہ سخت ہو گئی اتنے میں گائے آئی چرتی چڑھتی جنگل میں اس کا خیال ہوا کہ شاید جی ریت کی روزی آ گئی ہے بس نے اس کو ذبح کر کے بننا اور کھانا شروع کر دیا اتنے میں ایک آدمی آ گیا اس پہ آ کر پکڑا اس نے کہا کہ آپ نے ہماری میری گائے تھی آپ نے ذبح کر دی اس کو کھانا شروع کر دیا یہ کیوں کیا آپ اسے پکڑا کر سیٹا اور دہول اسلام کے عدالت میں لا کر پیش کر دیا فیصلے کے لیے میری گائے جنگل میں گئی تھی ذبح کر کے کھا دی تو ان سے پوچھا دہول اسلام نے کہ آپ کا فیصلہ ہم ظاہر کریں کہ حقیقی کریں حقیقی فیصلہ کریں کہ ظاہر کریں جی کیا فیصلہ کرے میرا ہاک ہے میری اور یہ اس نے کھا لی انہیں کہا کہ فیصلہ کرتے ہو تو بس چلے جاؤ دونوں کچھ نہ بولو تو وقت کے پیغمبر ہیں میرا حق آدمی نے مار لیا اور کہتے جاؤ کچھ بھی نہ کرو چلے جاؤ انہوں نے کہا اگر اس بات کو نہیں مانتے ہو تو فیصلہ ہو سخت فیصلہ ہوگا سخت کیا فیصلہ ہوگا سخت فیصلہ یہ ہوگا کہ گائے کے پیسے اس کو جس نے گائے کھائی ہے وہ گائے کے پیسے بھی یا اللہ با, تو وقت کے پیغمر ہیں وہ میری گائے کھا لی اور وہ کہتے ہیں گائے کے پیسے بھی دے دو آدمی تم انہیں کہ اس بات کو اگر مان لو نہیں مانتے تو سخت فیصلہ ہوگا جیسے سخت فیصلہ کیا ہوگا ان دونوں کو ساتھ دیا کہ شادی نے گائے کھائی تھی نا یا وہ تو ہو کر بیٹھا تھا اس کا اس کے بال کی قبر پر گئے اور باپ بعد پر نے کہا کم رض مردہ کھڑا ہوا ہے اس نے گائے کھائی جس کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑے اگر اس اس اس نے کہا گا کی گائے گا اس کے باپ نے مجھے قتل کیا تھا اور میری ساری جائیداد نے قبضہ کی ہوئی کہ آپ بتاؤ فیصلہ حقیقی فیصلہ یہ ہے سب لوگوں کی جو جائیداد ہے سادگی گیے اس نے گائے کھائی ہے جائیداد اس کو واپس کرو اور کساب کا مسئلہ مزید ہے جو قسط ہوا ہے اس کا, کا میں والر ڈھونڈ رہا تھا تو پچھلی دفعہ ایک ساتھی نے کہا کہ حکایت روم ہی میں یہ باقی آیا میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں اور اپنے فیصلے ہیں اور اپنا حساب کتاب ہے ہم اور آپ کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تبارا تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں کیا بہتریاں ہیں اور کیا فوائد ایک آدمی جا رہا ہو تو کی گاڑی خراب ہو جائے گی پریشان ہے چل ہی دے رہی چل نہیں رہے گی ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے گلے کر رہا ہے شکوے کر رہا نمازیں نمازے ہی پڑھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں پھر گاڑی خراب ہو گئی چار گھنٹے بعد گاڑی ٹھیک ہوئی اور جا کر گزرا بیس بل کے فاصلے پر لوگوں نے کہا کہ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی گی ڈاک جتنی گاڑیاں ہی سب کو لوٹ لیا ہے اس کو بچا لیا اس کو یہاں کھڑا کر دیا تاکہ رکا رہے کچھ خطرے سے بچے جائیں ایک اللہ والے سے جنگل مرے تھے ایک گدا تھا جس پر پانی وغیرہ اور سامان وغیرہ ڈھوتے تھے ایک مرغا تھا جو شہری کے اوپر دان دے کر جگاتا تھا چیتا آیا اسے گدے کو کھا لیا اور گدڑایا مرغے کو کھا لیا بڑے گلے نے اللہ یاد ہمارا گدا تھا ایک ہی مرغا تھا کتنے ہمارے قانون کے ساتھ متعلق تھے وہی آپ نے لے لیا تو ان کو بتایا گیا کہ ڈاکوؤں کا گروہ گزر رہا تھا اگر گڈ آواز نکال لیتا ہے اور مرغا آواز نکال لیتا تو تمہاری جان ہی جا رہی ہے. تو اسی ان دع کو ختم کرا کے اللہ تبارک بارش والوں نے تمہاری جان بچائی تم بچ گئے اور ان کے جانے کا جو غم ہوا اس کا مزید خواب ہوا کہتے آدمی قربے الہی کے باز منڈلیں عبادت سے مجاہدات سے احتیاط نہیں کر نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسے حالات لے آلاتے ہیں بیماریوں کے مشکلات کے تکالیف کے اس پہ جب یہ کڑتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو بات ترقی ہوتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اسے. میں نے ہائی کورٹ میں داخل کیا پچھلے دنوں اور اس کے کوئی تیرہ ہزار خرچہ ہوا دس ہزار وکیل کو دیے اور تین ہزار کے جو عدالتی کروائی تھی مقدمہ میں نے میرا نہیں تھا اس کو میں نے واپس لے لیا میں نے مقدمہ داخل کیا وکیل صاحب کو آگے ٹیک ہو گیا مفت دس ہزار والوں نے میں لیے اور ماں آ کے ٹیک اس کو دے دیے بڑی جان چھوٹ گئی کہتا ہے کہ دس ہزار روپئے فلاحے کو دے کر آ جاؤ تو میں تیار ہو جاتا ہے کیوں دے گی خواہ مخلت نے اپنے فیصلوں کو پردہ غیر میں رکھا ہے خانہ کو بتایا کہ ایک میں حاکم ہاکم آئے تھے کہ طرح جی جی وہ سلو ہم کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ سب سے پوچھ سکتا ہے ہاں یہ ماشاء اللہ پھر پڑھو جی اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرے یو سلون اور باقی جتنے کرنے والے بھی ہیں ان سے اس کا پوچھنے کا حق ہے ایک ایسا حقم ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہ سکے وہ ہر کسی سے پوچھے کہ تھی یہ کیوں کیا اور پوچھ نہ سکے کہ تو کیوں کرتا ہے ایسا تو ایک ایسا حکیم دوسرا حکیم کہ جو کام کرے وہ حکمت کے تحت کرے جو کام کرے وہ حکمت کے تحت کرے اس لیے یہ جو ہمارے تصور کا اصول ہے رضا بالقضاء کہ جو قضاء کا جو اللہ کا فیصلہ ہوا تقدیر کا فیصلہ جو ہوا اس پر آدمی راضی ہو جائے کوشش کریں دعا کریں اس کے بعد جو ہوا اس دن بہتری اور خیر یہی تو وہ چیز ہے جو ٹینشن کو دور کرتی اس اسے کہتے ہیں اللہ والوں کو کبھی تکلیف ہوتی ہے اکلی تکلیف نہیں ہوتی ہے خوشی کی بات ہے تو ہر کسی کی طبیعت خوش ہوتی ہے غم کی بات ہر کسی کی طبیعت غم محسوس کرتی ہے یہ نہ ہو تو یہ تو سالمی کی نفسیاتی درست نہیں ہے نارمل نہیں جو آدمی غام کو غم کے طور پر محسوس نہ کرے خوشی کو خوشی کے طور پر محسوس نہ کرے غصے کی بات کو غصے کے طور پر محسوس نہ کرے ڈر خوف کی بات کو ڈرخوف کے طور پر محسوس نہ کرتے اس کی نفسیات درست نہیں دوسرے دن گزیم میں ایک, ایک گورخا کو وکٹوریہ کراس ملا اور پر درست کتنے گنس بار دیے تھے تو اس کا انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے کیسے مار لیے تو اس نے کہا مجھے استاد نے کہا تھا کہ اچھا فائر تیس گڑھ کے فاصلے پر ہوتا ہے تو میں ٹھیک تیس گڑھ کے فاصلے پر کیا تھا ٹینک کے سامنے نے وہ دوسرے آدمی نے کہا کتنا کہ بے وقوفی گورکھا ہی ہو سکتا ہے کہ جو تیس گڑھ کے فاصلے پر گیا تو بات ہے کہ فائر بھی اس کے کامیاب ہو گیا ہو بچ بھی گیا نہیں تو اردو کے باورے لا یا لڑے سورما یا لڑے انبول یا تو صحیح بہادر ہے وہ لڑتا ہے کیا بےکوف لڑتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا کہ کانسیکوینس <تسکنسز> اور انجام کیا ہے آگر کیا تو اس کو تیس گڑھ کے فاصلے کا پتہ تھا باقی آگے کہ کیا ہوگا کیا اس کو پتہ نہیں تھا بات کیا کر رہے تھے جی آزاد میں خواب خوف محسوس خوف نہ کرے اور خوشی کی بات پر خوشی غم کی بات پر غم اس کی نفسیات درست نہیں ہاں یہ علاوہ بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی, ان کی باتیں تب ہی ہوتی ہیں تبھی ہے تو اس چیز کو محسوس کرتی ہے لیکن وہ چیز عقل پر ٹینشن کے طور پر ان پر تاریخ نہیں ہوتی ہے غم کی بات ہے تب ہی غم ہوتا ہے لیکن وہ غم عقلی نہیں بنتا ہے کیوں ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں سے کرتا تو اس طرح ہو جاتا ہے میں سے کرتا تو اس طرح ہو جاتا میں سے کرتا تو, کرتا تو, کرتا تو اس طرح ہو جاتا ایسے چیز بنتی ہے ٹینشن پھر سے وہ چیز بنتی ہے ٹینشن اور طبیعت پر جو غم آیا یہ طبیعت ہے وہ ہوگا یہ جو ڈاکٹر دارے صاحب جو فیزیالوجی میں ہارموڈل اندر جو تلاسم بچ جاتا ہے نا وہ اقلی ہونے پر بچتا ہے یہ وسطہ سار جسے نفس کا فرق ہم والے ایسے کرتے ہیں نا آپ کی تو فزیولوجی ہے نا یہ وسپساس سے بدن کے نظام پر اثر نہیں پڑتا کسی میں کو سیکس کا آیا وہ آتا ہے لہر کی شکل میں گزر جاتا آیا اور گلر جاتا ایسا ہے بات میں اثرات نہیں آتے ہارمونل چینجز باطن میں نہیں آتے ایسے وسپاس پر پکڑ بھی نہیں وشپسا جو جب یہ بنتا ہے حدیث نافری وسپسو کو آدمی جمع کر اس کا پیچھا کرتا ہے فالو کرتا ہے اس میڈیکل میں کہا کرتا ہوں نا. آپ جب کلاس سے واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو نفس کہتے ہیں اچھا فلائی لڑکی کیسے دی تھی? تو شیطان نفس پر سوال کرتا ہے نفس کہتے وہ ایسی تھی کپڑے کیسے تھے کپڑے ایسے تھے بڑے خوش نماز اونٹ کیسے تھے ناک کیسے تھی آنکھیں کیسی تھیں اب ادھی سی نفس شروع ہو گئی اس سی آر ماڈل چینج آئے گی نعم? مو چل جائے گی اس طرح بات ہے ساختہ کترا ڈالی کترا کترا آتا ہے اب کترا کیا ہوتا ہے کترا ہوتا ہے پراسٹائٹ اور یہ آتا ہے کے خیالات بھی جیسے آپ تو خیرات ہوتے ہیں اندر سے رسوت تیار ہو جاتی ہے وہ رسو نکلتی ہے آدمی اس سے پریشان ہوتا ہے جس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا وصفتہ جو ہے بسا جو بن کر اس کے باطن پر چھا جاتا ہے جس سے رسوتوں کا نظام عروق کا نظام اور حدود کا نظام گلینڈس اینڈ ہارمونز وہ متعارک ہو جاتے ہیں باتوں میں تبدیلی آتی ہے سے جو ہارمول چلی جاتی ہیں اور ہارمونل لیور کتنا خون میں بنتر کتنی دیر رہتا ہے اس کا باقاعدہ بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے شوگر بلڈ پرشر اور کینسر اور ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کا لیول کتنا ہوا اور کتنی دیر رہا بلڈ میں اور کے سل پر کیا کیا اثر آیا تھا اس لیے تصور والے جو دعوی کرتے ہیں نا کہ ہم تو خیال کی اصلاح سے باتوں اور نفس کی اصلاح تو کیا تیاری دنیا اور ساری بیماریوں کی تک کی اصلاح ہو جاتی ہے بیماریوں تک کی اصلاح ہو جاتی اکثر ہمارے میڈیکل کے جو طلباء کو نیند نہیں آتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نگروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ہاں جی السلام علیکم نگروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں والے جس کے نتیجے میں جی جی جی جی اللہ کے احسان ہے جی جی یا تو نو بجے کالج میں مل سکتے ہیں کبیر کالج میں آٹھ بائی یا دس بجے یہاں سر کو گھر پر مل سکتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن میں جی جی جی یہاں گھر پر جی اصل کیا گھر پر میرا گھر ہے پی پی بارہ پی ہاں بارہ پی پنجاب یونیورسٹی ان شاء اللہ ایک ضرور ٹیلیفون آیا تھا اس کے لیے کھولا تو کیا بات تھی نظر فرض نہیں کرتا ہے جس کے نیچے یہ ہوتا ہے کہ باتن پر اتنی تصویریں اتنے خیالات آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر وہ سوتے وقت وہ ریل گزرتی ہے گزرتی ہے گزرتی ہے گزرتی ہے تو سونے کا نہیں اٹھے ہم سال میں گورنمنٹل کیسز گورنمنٹ کالج سے نکالتے تھے باقی اینگزائٹی ڈپریشن مینیا دو تو کافی طرح سیکٹری دوائیاں استعمال کرنے والے ایک دو پاگل اور کبھی کبھی کوئی سال بڑا بابرکر ہوتا ہے ایک آدھ خودکشی وہ ساری چیزیں نظروں کی فادر کی بیرہ روی اور اس کے نتیجے میں بیوقوفوں کی آواز سے مقابلہ نہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھنا اور ہنگامے کرنا اس کے نام ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا بہت قابل اور اس کے فرسٹ پوزیشن لی مجھ سے فسٹ پوزیشن فرسٹ پوزیشن میں نے کہا اگر یہ لڑکا لڑکیوں کے خیال سے بچ رہا بیسٹ گریجویٹ ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد کی بادلہ لے کر آئی شدید سائکیٹرک مریض پوزیشن اپنی جگہ پر رہ گئی اور وہ دکھوں کا مارا آشقی نامراد وہ بچارا سائکیٹرک مریض تو اس کو پانچ سال تک دے کے دے دے کر کاؤنسلنگ کر کر کے اس کو دم کر کر کے پانچ سال چلایا یہ جی آخر پارک بڑی ایک دوسرے تلبر نے پوزیشن لی لیے خدا جو آج مجھ سے پوزیشن لے وہ آخر تک لیا کرتا ہے اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا اگر لڑکیوں سے بچ گئے آپ السلام علیکم سر ہمارے پاس یہ گلا ہے آپ کو کہہ دیا چلے جی باقی ہے جوہر با اس کی پابند ہو جاتے ہیں باقی ایسے ڈیوسڈ لوگ ہوتے ہیں ایسے مَ ہوتے ہیں اپنے مقصد میں اور پڑھائی میں ان کا خیال میں یہ ہمارے بافا سجاد تھا جو سر بیٹھ بھی ہوا اللہ نے بڑا بڑا فضل کیا یہ امتحان کہتے ہیں نا مجھے کہا گا سر میری سفارش کسی کو نہیں کرنی آپ نے اب میرے پاس بیسٹ گریجویٹ ہوا اس کی بات کی بس اپنے مقصد کے علاوہ کسی بات کی طرف توجہ نہیں مقصد کے علاوہ کسی چیز کی طرف تو نہیں آواز آ رہی ہے سیل صاحب آج بھی آپ کو آواز آ رہی ہے یہ نئے آئے ہیں تو آپ کو آواز سیکھا رہی ہے آپ کو آواز سیکھا رہی ہے اس کا خیال ہے کہ ہم سوچ رہے تھے مضمون ہمارا دوسرا تھا مضمون کی بنیاد کیا تھی اعلی اعلی وکلی نارگواری نہیں ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے مسائل اور اکلی کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اس کی حقیقت ہے سواب ہے حضور صلی اللہ شاہزاد ابراہیم رضی اللہ علی کی وفات ہوئی اور ان کے لیے قاسم خد... آ... آ... نا... آ... آ... कا... قاسم کی وفات ہوئی ان کے لیے خزیرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان تھے بچہ اور تین بیٹیاں ہوئی ہیں اس کے بعد بیٹا ہوا اور اس کی وفات بھی غالباً اچھی خاصی اوپر ہو گئی تھی کتنی عمر میں فاسٹ ہوئی ہے جی دو سال تو ہے عمر چاروں سے زیادہ ضرورت دو سال جو لوگ اولاد والے ہیں دو سال میں بچہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس نے دل قبضہ کیا ہوتا ہے ماں باپ تو بہت پریشان ہوئی تھا آپ نے سے فرمایا کہ اس کو جدرت میں چلے گئے اور ان کو دودھ پلانے کے لیے جن میں بندوبست کر دیا گیا اور اے خدیجہ اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے اس کو جلد پہ دکھا دوں تم نے کہا کہ نہیں کیا سلس ہوں بس آپ مجھے دکھائیں ایسی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ نے فرمایا بس پر کبھار ہے آپ کو فرمانے ایسے کوئی دیکھ نہیں اب بس سارا غم بھی ہلکا ہو گیا سلے کی ضرورت نہیں اس کی حقیقت ہے اس کے پیچھے اس کے حالات ہے سو برا اخبار ہے ذہن اس کو بات کو جما کر دھیان کرنا بس وہ چیز ظاہر ہو جائے اکین باقاعدہ برباد کی ہے قوت مدبرہ حکمت کی کتابوں میں برباس ہے باقاعدہ قوت مدبرہ انسان کی وہ قوت ارادی ہے جو اس کے اندر اس کی اصلاح اور کی بیماریوں کے درست ہونے کی تدبیر کرتی ہے اور میڈیکل کی کتابوں میں بھی ہار دسخے کے ساتھ ایک بات لکھی ہوتی ہے جس کو عموماً ہمارے کدو ڈاکٹر اسپیشلسٹ لوگ بھی نہیں سمجھتے وہ لکھا ہوتا ہے ارے ایشو یور ار پیشن ری ایشو یور ایر پیشن ایک دفعہ ایسمنٹ پروفیسر میڈیسن کا انٹرویو ہو رہا تھا اس میں کال والے میں مجھے بھیجا میں کہ سوال کرتا لوگوں سے واٹ از ری ایشورینس ہاؤ ٹو ری ایشور یور پیشن تو کیا ہے عمارتیں انگلینڈ کے کیا اسٹیٹ پاکستان کے یہ جواب نہیں کہ مریض کو حوصلہ اور تسلی دلائی جائے یہ جی مریض کو بیٹھ کر بریفنگ دیتے ہیں تو ہیپیٹائٹس سی ہے اس سے جو ہے تو لیور جگر جو ہے وہ جل جاتا ہے اس سے جگر کینسر ہوتا ہے اور پاس بدلا کتنی ہوتی ہے آدمی کی آشو آواز تھوڑا خطرے اور وہ آشو آواز تھوڑے ہوئے وہ آگی ہوئی ایسے آنکھیں پھوٹی میرے پاس آتے ہیں تو میں سے کہا یو خرق یو خرکھ کا ڈاکٹر ہے گلیوں کو شوق پورا کر دے میں نہیں کہا کرتا اس نے جو ہے اس کو پریشانی میں ڈالا اس کو توڑنے کے لیے کیا کرتے یو خرک ہوتے اور یہ استاد ڈاکٹرز ہیں کہا ڈاکٹر خدا دیں کیا ہوا فیصلے کی تو بارہ ڈاکٹر کوئی خدا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا یا فیصلے کرنے والی زیادہ خود اللہ تو بارہ تعالیٰ بارش اعلیٰ خود ہے شفاف دے دی کہ شفاشت دے دی تو خوف اور حادثہ ٹوٹ جاتا ہے ऐसे ہو رہا بعد ان کے پاس علاج کر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے صرف پارک جپ کر کے بوتل دے کر جاتے ہیں اللہ شپا دیتا ہے اس میں وہ آپ آ کر دیکھے آپ کا انٹرویو کراؤں ان لوگوں جو آپ سے ملے آپ کو بتائے تو اس کا حوصلہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں مریض کہ وہ ہمارے یہاں پر بشیر صاحب پرانے ساتھی اور دل کا مریض ہو گیا تو والد صاحب اس کا ایسا زبردست آدمی تھا کہ چھیاسی سال کی عمر میں تو اس کی تیسری شادی ہوئی تھی اور ستاسی سال کی عمر میں وہ کی میں سائیکل چلایا کرتا تھا ہاں جی ترانوے سال کی عمر میں اس کے وفات ہوئی تو والد صاحب کے دوست تھا تو آیا جیسے گلنے کے لیے اس کو آیا تو اس کو کہتا ہے کہ بشیر ہے ایک جی کی بیمار تلا نہیں تھی شہری زبان میں کی تھی دوست بھی کس نے کیلّہ کی <laughs> نہیں کیا دوست کرتے کیا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ کر رہا ہے بیمار ہو گیا ہو ضرورت کرو یہ بیماری کیا ہے اللہ کی قدرت کہ کیا ہے اللہ کی شہر اس بات کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پچیس سال ہوئے ہوئے, ہوئے. اس کے دل کی بیماری یہی غائب سال میں پھر رہا ہے کوئی ستر سال عمر بھی ہوگی کا سلسلے کے ساتھ تعلق الگ صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ کے مریضوں میں سلسلے والوں کے لیے خاص علیحدہ برکات ہوتی ہیں میں نے کہا سب آپ جو ہے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں آج تین ٹوشنیں کرتا ہوں تین یا چار کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ اپنے دل کو تک لا کر کمار رہے ہیں مرضی آپ کی دل کا ہارٹ اٹیک کو تیار ہوتے ہیں یا سکو باتیں یا پھر میں کیا کروں میں نے کہا ایکسی ویشن آپ کیا کریں وہ بھی اثر سے مغرب تک یا مغرب سے شاہ تک کیا کریں باقی سب چھوڑ دیں دوپہر کو کیرولر کیا کریں شروع میں دل والا مریض آ جائے شروع شروع میں جب کہ ڈاکٹروں کے ہاسپل چڑا نہ ہو انہوں نے اس کی کودرہ کو شکست نہ دی جی ہو اور خوف بن ڈالو اور آ جائے اللہ خیر کرتے ایک اس کو ہم کیلوز بتاتے ہیں ایک جو مینٹل ورک لوڈ ہوتا ہے وہ کم کرا دیتے ہیں اور کو اور طرح ایک باتیں وہ کر کے ایک دو مہینے تین کے وقت ہے بس کے بعد صحیح سال میں آ جاتا ہے ارے جو مسئلہ ذرے باعث تھا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا انشاءاللہ شاء اللہ سے بہتری تھی بس اس پر سدکنا ہے ہاں کوشش دعا کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے دعا کرتے رہیں گے اللہ سے مانگتے رہیں گے ایک بروتھ شاہد ساکر رحمت اللہ علیہ بہت دعا مانگتے تھے ایسے الگ تعلق والے تھے کہ ان کو الہام ہوا مانگو کیا مانگتے ہو یہ اللہ نہیں ہے کچھ نہیں مانگتا کہ تو جو ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ وہ تو آپ کا امر ہے وہ دونوں آ سلیب لگم سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اس کا حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں دعا جو مخل بادہ دعائیں بادے کی مغز ہے اس کا حصہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں باقی ہماری کوئی ڈیمانڈ کوئی بدل نہیں جہاں تخت دیں آپ سوالہ تختہ دیں سوال الحمدللہ تختہ الحمد الحمدللہ تختہ شاہی الحمدللہ للہ سوکھے ٹکڑے تو الحمد پر پتھر باندھے بھوک مارے الحمدللہ للہ مورخلاؤ دے الحمدللہ جو چاہیں سولہ صاحب الحمد للہ فارضی کی شیر پڑے زندہ کو نہیں اتائے تردوشی فدائے تو دل شدہ مبتلا رزا ہے اس کا اسی وزر میں, میں نے ترجمہ کیا تھا کیسا تھا شروع میں شاید وردی زندہ رہے تری زندہ کورے تریتا تھا کرے کرے جو کردہ کرے تری اتھا کرے جو تری رضا دل ہوا آپ کا وبتلا وبتلا ہے آپ کا مبتلا جو کرے آپ کی رضا چلیے آخری واقعہ سنائیں سر وہ ذکر کر کے دعا کرتے ہیں ضروری کام کے لیے جانا ہے میں نے بارہ سنائے اس واقعے کو دوسری اس سے بڑی ضرورت ہے یہ کوئی آج سے تینتیس چونتیس سال پہلے کے کسی ریڑو ڈائجسٹ ہوا واقعہ ہے وہاں سے میں نے پڑا ہوا ہے پھر اتنا نکال تو رکھا نہیں ہے کسی کے پاس ہو تو شاید نکال بھی لے سوالے کو نکال لے یو کسی یورپی بلک میں ایک آدمی شدید سائکیٹرک مریض ہوا سائکیٹس نے کہا کہ تو جا کر عرب بدلو میں رہنا شروع کر دے تیری بیماری کا علاج ہے یہ جا کر عرب بدلو میں رہنے لگا اسے دیکھا کروں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جمع ہوتے ہیں کچھ بات سنبھاسا کرتے ہیں پھر میں سے ایک آدمی کہتے ہیں مکھ تبت سب کہتے ہیں مکھ تبت پھر چلے جاتے ہیں اس, اس مصیبت پریشانی کو بھول بھال گئے کو دیکھتا رہا تھا ایک دن سر ہوا کہ رات کو ان کی بکریوں پر بیماری آئی اور بکریوں وہ تین کر کے گرتی اور مرتی ہے جب کر رہے ہیں بکریاں مری کافی ساری بکریاں مر گئی صبح کوئی جمع ہو گئے جمع ہو اس بات پر بات کی صحیح بکریاں جو بیمار نہیں تھے وہ سیپ کہ چکا تھا میں نے کہا ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو کہتے میں ان سے پوچھا کہ کی کیا بات کیا بات تکلیف آ گیا مکتا کہتے ہیں رات کو بکریاں مر گئی پھر آپ جمع ہوئے مکتب کہا تو صحیح بکری آپ نے جبہ کر دیں اس کی یہ کیا بات ان نے کہا اس طرح ہے کہ ہم جمع ہو کر سے بات کرتے ہیں کہ جی تکلیف تک ہم پر گئی مصیبت آ گئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصویر میں لکھی ہوئی تھی اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا مکتبت ماں اک تبتا وہ مختر کر کے جب بولتے ہیں لوگ تو اس کو مختر کر لیتے ہیں. مکتبت ماں اک تبتا وہ چیز جو لکھی ہوئی تھی تو لکھی ہوئی تھی تل نہیں سکتے تھے لیا اس پر غم کریں تو نہ کریں تو, تو تلے والی تھی نہیں کیا صحیح سا سال بکریاں کیوں کرنے؟ کہا کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے اللہ کا ذا ہے بکریوں پر صدقہ کرو تو ان کی صحیح بکریاں ضبر کر بس ٹھیک ہو گیا جی میرا علاج ہو گیا بس میں اپنے علاج کے لیے جو دعائی ہے مکتبت لے کر آپ سے جا رہا ہوں میں تو بیمار سنی جا سکتا کہ جو بات ہوئی کہتا تھا کہ کیوں ہوئی اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا میں یہ بندوبست کرتا تو یہ نہ ہوتی میں یہ بندوبست کرتا تو یہ نہیں ہوتی میں یہ بندوبست کرتا ہوں یہ نہ ہوتی کہ میرا ٹینشن اور میری اینزائٹی جو ہوتی تھی اسٹریس جو تھا وہ تو اس وجہ سے تھا بعد صاحب میں میرا علاج ہوتا کیا مجھے پتا چلا کہ میرے سیکٹرس نے مجھے اس چیز کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا بول سینا نے باقاعدہ قانون میں سرباش کیے کہ ڈی بی کے مریض کو اتنا خوش کر دیا جائے کہ اس کو خوشی اس پر چھا جائے تو اس کا علاج ہو جائے ہے کیسے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ڈی بی کے اسپیشلسٹ ہیں تو کسی عالمی بات رسانی رحمتہ اللہ کی بجنس میں کہی نا کہ یہ بولے سینا نے کہا ہے قانون میں السانی رحمۃ اللہ کہا کہ خوشی پر اگر حال سے بڑھ جائے تو اس سے بہت ہی واقع ہے جیسا کہ شادی مرگ اسے کہتے ہیں تو صاحب نے کہا کہ دوسرا جملہ القانون میں بولی سننے یہ لکھا ہوا ہارمونل چینج آتی ہے اندر جب سٹریس دور ہوتا ہے نا اینزائٹی اسٹریس دور ہوتا ہے ٹینشن دور ہوتا ہے اور آدمی خوش ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آ... ہارمونل سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے طرح سر ضرور جی آپ کیپینے آف کارڈیسونڈ دوسروں کو کیا کہتے ہیں آپ کیٹاکول لیول آف کارڈیسون اینڈ کیٹاکول گٹ بہر ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے نا اچھا جی اچھا اماد صاحب آپ کے ایک ای میل کرنے کا کہا تھا وہ کی تھی آپ نے ہاں جی یہ تو کہتے میں نے ای میل کیا ہے جی آپ کو پہنچا دیں نہیں پہنچا آپ ان سے پھر ای میل ایڈریس لیں گے ٹھیک ہے جی وہ کریں گے اور دوسرے ایک ایک حافظ صاحب باپ ہیں دوسرے حافظ صاحب ناصر ہے تیسرا ہافس صاحب یہ دو تین ہو گئے اور کون ہے جی چوتھا حافظ صاحب لطیف صاحب ہے پانچ جی. چار ہو گئے جی آپ چار آدمی ایک پانچ منٹ لیے ٹھہریں گے کچھ آپ نا دم کرائیں گے اور صاحب آپ کی ہمارے ساتھ تشکیل ہے جی ہوما ہو ان نیام انا ان انہ اما لال انہ ان لالا ان لاحب اسلنگا لال اس اسلنگا رام اس لنکا نام اس La ilaha illallah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 مجھ محمد رسول اللہ ل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 In the law, in the law in the law in the law in the law in the in the in the law in the love in the in the law in the law in the law in the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 ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ اللہ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 رامل <سؤال> جا رام مل جاملہ رامل جاؤ رامن جام اللہ علیہ پورا لمار آواز ضرور